اگر ایک ڈرائیور جو مدینہ شریف سے مکہ شریف جاتا ہے اور دوسرے دن مکہ شریف سے مدینہ شریف آتا ہے اس کا یہ روزانہ کا معمول ہے تو اس کے لیے عمرہ اور نماز کا کیا حکم ہے یعنی نماز وہ قصر ادا کرے گا اور عمرہ ہر چکر میں ادا کرے گا یا نہیں کرے گا نہیں نہیں یہ آپ اس کو مخصوص کریں کس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ کس کے لیے ایک ڈرائیور نے سوال ہاں یہ ڈرائیور نے سوال کیا نا جب کوئی ڈرائیور یا کوئی آدمی میخات سے باہر نکل جائے مدینہ شریف میخات کے باہر اور اس کا ارادہ اگر مکہ شریف آنے کا ہو بغیر احرام کے مکہ نہیں آ سکتا ٹھیک ہے نا اب اس کا ارادہ کچھ اور مثلا اس کا ارادہ جدہ آنے کا جدہ میقات کے اندر میقات کے اندر آ گیا اب آنے کے بعد مکہ جانا چاہتا اور عمرہ نہیں کرنا چاہتا تو بغیر احرام کے مکہ جا سکتا اور اگر وہاں جدہ میں ہے اور عمرہ کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو جدہ ہی سے احرام باندھنا ہوگا میکاط جانے کی ضرورت نہیں جدہ سے احرام باندھ کر مکہ جائے اور مکہ جانے کے بعد احرام بان دے یہ یہاں سے احرام باندھ کر مکہ جائے فرض کیجیے کوئی آدمی نے غلطی کی اسے عمرہ کرنا تھا اور جدہ سے مکہ چلا گیا اور وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کرے ہمارے امام اعظم ابو ہنی فردی اللہ عنہ کے نزدیک اس پر دم واجب ہو جائے گا اب کیا کرے وہ وہاں سے حرم کے باہر جائے جس کو تنیم کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمرہ قضا ہو گیا انہوں نے حضور سے مسئلہ پوچھا تدیث شریف میں حضور نے ان کو تنیم بھیجا پرما وہاں سے احرام باندھ کر کیا ہو جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں اس کے علاقے کا نام تنیم ہے وہاں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ احرام باندھ کر آئیں اس لیے وہاں ایک مسجد ترکیوں کے زمانے میں قائم ہو گئی جس کو مسجد عائشہ کہا جاتا اگر وہاں جا کر دوبارہ پھر کے آ جائے اب اس دم ساتھ ہو جائے گا لیکن روز کا کوئی معمول ہو کہ وہ میقات سے باہر جائے اور سواریوں کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ان کو نکالنا چاہیے میرے نزدیک اس کا حل کیا ہے کہ دو بس اسٹاپ ہوں یہ اگر وہاں سے آئے تو حرم شریف میں نہیں آئے حرم شریف کے باہر کوئی موقف ہو کوئی بس اڈا ہو وہ وہاں اتار دے اور وہاں اتارنے کے بعد جو مکہ کا رہنے والا ہے وہ ڈرائیور اس کو لے کر مکہ آ جائے یوں اس کو گناہ سے بچایا جا سکتا اور کوئی صاحب پوچھئے جی نہیں اب وہ رہتا کہاں ہے یہ ہے اس کی <تصفح> نہ ایک دن دو دن چھوڑ دیں کہیں چوتھے آسمان پہ مکان تو ہوگا نا اس کا کہیں کہاں ہے مکان مدین شریف مکان ہے تو مدین شریف جب آ جائے تو مقیم ہو گیا جب نکلے گا مدینہ شریف پر سفر پر تو چار سو کلومیٹر سے زیادہ کا سفر نائنٹی ٹو کلو میٹر بنتا ستاون میل آ... سف سوا ستاون میل پرانا میل جو سترہ سو کا ہوتا اب اس کو اگر کنورٹ کریں تو نائنٹی ٹو بنتا اتنا ارادہ اگر ہو جائے اور مدین شریف کے مضافات سے باہر نکل گیا اب اس کا سفر شروع ہو گیا تو وہ کثر پڑے گا اور جب مدینے شریف پہنچے جہاں اس کا مکان ہے اب یہ مقیم ہو گیا چاہے ایک ہی دن کے لیے آئے جی آپ پوچھیے حضرت جی آج کل بارش جو ہوتی ہے بارش کے بعد جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے سڑکوں پر تو وہ اس کے چھینٹے ہوئے پڑے, پڑے کپڑوں پر اس کا کیا حکم جی دیکھیے اصل میں تو بارش کا پانی پاک اور زمین بھی پاک اگر اس پانی میں بدبو نہ آ رہی ہو غلازت نہ ہو گٹر کا پانی ملا ہوا نہ تب تو وہ پانی پاک جیسے عام طور پہ ہم جا رہے ہیں بارش آ رہی اور کپڑے بھیگ گئے پانی سے اس پانی کو ہم پاک کہیں گے جب تک بارش آ رہی بہت زیادہ پانی جمع ہوا ہے اور اس میں بدبو نہیں گٹر کے پانی کی آمیزش نہیں ہے تو وہ پانی پاک اس لیے اس میں نماز نہیں چھوڑیں گے البتہ جب مسجد آئے تو کچرا یا مٹی وغیرہ سے صاف کرنے کے لیے وضو خانے پر دھو کر مسجد آ جائیں اور مسجد کے آداب کا خیال رکھیں تاکہ مسجد میں جو ہے وہ پانی وغیرہ نہ ہو جائے لیکن ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی بنیادی طور پہ وہ پانی پاک ہمارے امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ کے نزدیک پانی کی تین شرطیں جب تک پانی نہ پاک نہیں ہوگا ایک تو یہ کہ اس کی بو بدل جائے اس کا مزہ بدل جائے اور اس کا رنگ بدل جائے اگر رنگ شفاف ہے اس میں بدبو نہیں ہے اور رنگ اس کا صحیح ہے تو ہمارے نزدیک وہ پانی پاک ہاں مگر یہ تبدیلی تغیر کسی گندی چیز کی وجہ سے تب وہ پانی قابل استعمال نہیں گندگی چیز کیا ہے مثال کے طور پر سمندر کا پانی کتنا کڑوا ہوتا مزہ تو بدلا لیکن پاک کبھی کبھی گدلا پانی لائنوں میں آتا مٹی کی آمیزش ہوتی چونکہ مٹی بنیادی طور پر ناپاک نہیں تو گدلا پانی جو ہے شرن یہ پانی پاک اب اس میں بو آیا مثال کے طور پر اگر پانی میں کسی نے کیوڑے کی ایک بون ڈال دی تو بو تو بدلی پانی کی مگر چونکہ غلازت کی وجہ سے نہیں بدلی اس لیے پانی پاک اور گلیس چیزوں نے اگر اس کی بو کو بدل دیا اس کے مزے کو بدل دیا اس کے رنگ کو بدل دیا اب وہ پانی وضو غسل پینے کھانے کسی کے لائق نہیں رہا جی اور پوچھیں